ہمارے پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ شب اسرا کے دولا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اللہ تعالی اسے بروز قیامت شہادا کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وبرک و وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اس کی ایک دلیل اور علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے شکور شین کا وا رے شکور یعنی وہ ذات جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ انعام دے دے عمل تھوڑا انعام بہت زیادہ وہ اللہ پاک کی ذات ہے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک کیسا شکور ہے اور کیسے اپنے بندوں کے اعمال پر تھوڑے عمل پر ریوارڈ زیادہ دیتا ہے انعام زیادہ دیتا ہے ایک بزرگ نے کسی فوت شدہ شخص کو خواہ میں دیکھا اور پوچھا اللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا میرے رب از نے میرا حساب شروع کیا تو میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا قیامت کے روز میزان قائم کی جائے گی نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف اور بدیوں کا پلڑا بائیں طرف ہوگا جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا جو ہلکا ہوگا وہ نیچے کی طرف جائے گا تو اس بزرگ نے ان بزرگوں نے بتایا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اب میں نے زین بنا لیا کہ بس اب جہنم میں جانا پڑے گا میں اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی تھیلی چھوٹا سا ایک بیگ میرے میزان کے پلڑے میں آ کر گری جس سے میرا نیکیوں کا وزن بڑھ گیا اور نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو گیا میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارض کی ما ہاض یا ربی اے میرے رب یہ تھیلی کیا ہے اللہ پاک نے شاد فرمایا ہاض کفو تورا بن القی تہوفی قبری مسلم یہ تھیلی وہ ہے جو مٹھی بھر مٹی تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی وہ میں نے قبول کر لی تھی اور آج اسی کے صدقے تیری مغفرت ہو گئی سبحان اللہ کیا بات ہے دل کری تر تھر کمبل اچیا شانہ والے فضل کری میں ورگ سبحان اللہ اللہ تبارے کو تعالیٰ شکور ہے اپنے بندے کے تھوڑے عمل پر بہت انعام عطا فرماتا ہے ایک مٹھی بھر مٹی جو مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی وہ بخشش کا سبب بن گئی سبحان اللہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ایک نیکی پر ہزاروں جزائیں تتا فرماتا ہے مثلا نماز جو کہ اللہ کے بہت قریب کرنے کا ذریعہ ہے اور حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز اب نماز کی جو تیاری کرتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے وضو کریں اس پر بھی ثواب ہے مسجد کی طرف چلیں ہر ہر قدم پر ثواب ہے مسجد میں آ کر بیٹھیں اس کا بھی ثواب ہے نماز کا انتظار کریں اس کا بھی ثواب ہے رکو کا بھی ثواب ہے سجدوں کا بھی ثواب ہے قرآ کا بھی ثواب ہے تصبیوں کا بھی ثواب ہے بعد میں دعا مانگیں گے اس کا بھی ثواب الگ سے ملے گا کیا شان ہے میرے مولا کی سبحان اللہ اس کی عطا کا شمار نہیں دیگر عبادت کا بھی ایسے مثلا قرآن پاک ہے قرآن پاک کو چھونا ٹچ کرنا ثواب ہاں بغیر طہارت کے بغیر غسل وضو کے قرآن پاک کو ٹچ کرنا بلاحائل جائز نہیں ہے با وضو قرآن کو ٹچ کریں اس کا ثواب قرآن کو دیکھے اس کا ثواب قرآن کو پڑھیں اس کا ثواب اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اس کا بھی الگ سے ثواب ہے کسی کو بتائیں اس کا بھی ثواب ہے کسی کو قرآن پڑھائیں اس کا بھی ثواب ہے اور جب تک ہم پڑھتے رہیں گے اس کا سواب ملتا رہے گا ہمارے پڑھائے سے کوئی پڑھتا رہے گا اس کو بھی سواب ملتا رہے گا اور ہمارے سواب میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان اس کا صفاتی نام نامی شکور یعنی تھوڑے عمل پر بہت زیادہ جزا اور انعام اور ثواب دینے والا اچھا یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو تو ہمیں اس کی تدفین میں اس کے دفن میں شامل ہونا چاہیے جب مرنے والے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو تختے لگائے جاتے ہیں کہیں تختے کہیں اور سلیبس وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بعد مٹی دی جاتی ہے تو مستحب یہ ہے کہ سر کی طرف سے تین بار مٹی ڈالیں اور یہ یاد رکھیں کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے بظاہر تو چھوٹا عمل تھا کہ مسلمان کی قبر میں مٹی ڈالی تھی اللہ پاک نے اس کو قبول فرما کر بخشش فرما دی مغفرت فرما دی تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اسی طرح کسی گناہ کو بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے تو تین بار مٹی ڈالنا یہ مستحب ہے اور کیا پڑھنا چاہیے منہ خلقناکم خلک دوسری بار وہ نعیدکم تیسری بار وہ نخرجکم ہا نیجو اخرا یہ سولہ پارے کی آیت نمبر پچپن ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے منہ خلق نم و فی دو ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے زمین سے ہماری پیدائش ہوئی مٹی سے ہماری پیدائش ہوئی آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد کی اور ہماری موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں ہمیں لوٹا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسی زمین سے ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک کا واطلہ شکور ہے اپنے بندے کے تھوڑے عمل پر ان کو کثیر جزا عنایت فرماتا ہے چنانچہ پارہ دو سورہ باقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلاح دینے والا خبرتار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعجم ال حدیث نمبر انتیس ٹوینٹی نائن اللہ پاک شاکر ہے شاکر اگر بندے کا نام ہے تو اس کا مطلب بنے گا شکر کرنے والا اور رب تبارہ و تعالی کے لیے جب شاکر لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے بندوں کے شکر کو قبول کرنے والا جیسے طباب توبہ کرنے والا جب اللہ کے لیے طواب کہیں گے اس کا مطلب ہوگا بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا اللہ پاک شاکر ہے یعنی شکر کو قبول کرتا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو بات بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے امیر ال نے سنت کو دیکھا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو لکما لینے کے بعد الحمد پانی پیتے ہوں, ہر گھونٹ کے بعد ہر مرتبہ کہتے ہیں الحمد اور ہمیں ویسے کرنا چاہیے ہم سونے کے بعد اٹھے اللہ کا شکر ادا کریں بہت سارے سوتے رہ جاتے ہیں ہم نے کھانا کھایا لقمہ نیچے اتر گیا اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ بہت ساروں کے گلے میں لقمہ اٹک بھی جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو جاتی ہے بیماری سے شفا ملی اللہ کا شکر ادا کریں ہمیں نیکی کی توفیق ملی اللہ کا شکر ادا کریں اللہ پاک اپنے بندوں کے شکر کو قبول فرماتا ہے بندوں کو توفیق بھی دیتا ہے شکر کی اور ان کے دلوں اور زبانوں پر اپنی صنا اپنی تعریف الہام فرماتا ہے پارا سورہ سورسا کی آج نمبر ایک سو میں ارشاد ہوتا ہے میں یف اللہ ہوں کم یا شکن تم تم شرن عالیم اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اس پر ایمان لائیں ضروریات دین پر ایمان لائیں تو اللہ پاک عذاب دے کر کیا کرے گا یہ بتایا جا رہا سلّائی سور فاتر کی آیت نمبر چونتیس میں رب شکور کا فرمانے علی شان ان ربنا غفور ان شکور بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے معاف فرماتا ہے قدر فرمانے والا کہ گناہ بہت زیادہ ہیں پھر بھی معاف فرماتا ہے اور قدر فرمانے والا ہے نیکیاں قبول فرماتا ہے اگر نیکیاں کم ہوں چھوٹی نیکیاں وہ بھی قبول فرما لیتا ہے اور بندوں کو ان کی نیک نیتی پر خوب عجر و ثواب اتا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ وہ میں یکریف حسن تن نزب لہو فیحا حسنا ان نواح غفور شكور اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے تو مسلمانوں کو جو نیک کام کرنے والے بشارت دی گئی کہ جو نیک کام کرے گا ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا کریں گے اور اخلاص کی توفیق دیں گے مزید نیکی میں اس کی خوبی بڑھا دیں گے یاد رکھیے ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور ایک گنا جو ہے وہ دوسرے گنا کی طرف لے جاتا ہے ہم نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ دیگر نیکیوں کی بھی توفیق ملتی چلی جائے گی اور اللہ پاک تھوڑے عمل کے بدلے بہت زیادہ عطا کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے شکور اللہ پاک کا نام ہے اور اگر کوئی یا شکور یا شکور یا شکور پانچ ہزار مرتبہ پڑے گا انشاءاللہ شاء وجل قیامت کے دن اللہ اسے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا اللہ پاک ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے ان اعمال کی محبت عطا فرمائے جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں اور اللہ پاک ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں انبیاء، اولیاء ان کی بھی محبت ہمیں نصیب ہو جائے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم